أما بعد فأعوذ بالله من الشيخ إنسان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم المشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز صدق العظيم صدق الله مولانا عظيم إن الله وبلائكتهم يسلون على النبي جاء أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما شوق اللہ یا علیہ یا رسول اللہ سلات و سلام السلام یا قیا یا حبیب اللہ يا سیدی يا و والا یا سحابی یا محمد رسول اللہ ہم سلاد درود خاتم لگی و و بعد قادر جل بندہ دل دماغ زبان و نگاہ خطا فرما صدقہ مدنی تاجدار محبوب خدا و شرف ماہر ہو چکا ہے کہ اس مہینے شریف میں خصوصی مناسبت پچھلے سال ربی حسانی شریفر میں شانی ولایت نے ملایا میں گفتگو کی قرآن و حدیث مگر حضور سیدم رضی اللہ تعالی آپ کا ذکر خیر آپ ملفوظات میں آپسلے زندر گفتگو کرنے کا آغاز کر دو اللہ تعالی ہونے راپ توفیق دوستو حضور اور سنا رضی اللہ آپ دے حالات گفتگو کرنا پہلو علمی مقام کیا فرمایا پہلو ہے آپ عظمت دا آپ دی ولایت نو اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت و عزت نصیب ہے آپات آپائل اٹھن بیٹھن شب روز زندگی گزارت دیکا اور ایک hein, آپ ملفوظات شریف آپ نے جو اپنی زبان شریف شریف گاری ملفوظات میں دے سامنے فی الحال تھوڑا ولایت آپ کی ولامت روشنی پاک سیرت پاک کے حوالے گفتگو کرنا چاہنا ان شاء اللہ لذیذ اگر زندگی رہی اگر زندگی رہی ان شاء اللہ اگلی ملفوظات شریف دے مو شریف دے زبان شریف جی گلان لکھا پھر بھی قدر کام آپ دے زمزم کیا لکھنے دے کے قابل دے نے وہ پیش کرا گا اور اس جمعے میں جناب تو لگے گا کہ انسان انسان گزارن توزار ہوں میں ایک ترتیب رکھنی ہے جنابر سامنے اور اس سامنے رکھ کے گفتگو کرنی ہے کرمین میجانے کی توفیق نصیب فرما اور توفیق نصیب ذرا اللہ دوستو, دوستو, دوستو, دوستو آپ دی بلایت دا مقام کتنا ہے اندازہ ہے مگر سال دی اندر ایک توجہ سال ختم دیا ہے ہر دا سال ایک وارا ختم ہوتا ہے اور حضور ہوس پاک ہر مہینے متم دل آدت اللہ تعالیٰ دیر تک دفتر مدنی تاجدار ہو سکتا دفتر اگر نام مہر مولا مشکل کشا سا ہو ہے جس ویل ولا مہر کون لائے گا ولا مہر حضور میرا لا توجہ ہے نظر خرال بولو نو سبحان اللہ واقع میں گفتگو پوری تسلی نال آغاز کر دور تسلی ادھر ویکو خاجہ نظام اولی محبوبہ آپ ملفوظ آد شریف کتاب ملفوزات محبوب, محبوب, محبوب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کس پاک مقام نصیب فرمایا ہے کہ چشتیاں شہ نشاں بھی میرے حوصلہ سلامیاں پیش کر رہا یہ میں گلا کر رہا تو سنیا جائے ہوا کیا دربار دربار دربار ایک شخص شخص جہاں ڈگیا پہ جی لاہ ٹوٹیاں منہ خون جاری بندہ اس حال چ لو کی ہوئی میرے گوس پاک نے جیسا جب دیا توجہ میری گل سنیا جائے ہزور گوس پاک نے فرمایا دو, دو, دو, دو ابدال اور نال دو مقام وقت ہی نہیں تین ابدال رہ اڈ رہے سن جدو میرے دربار قریب آئے نا ایک ہزار سجے ہو گیا دوسرا ہزار کبے ہو گیا پر یہ اپنی ولا اپنی روحانی اپنی اندرونی طاقت ہوتے، بڑا ناسی، یا کہ میں میرے دربار رب کی غیرت نو گوارا نہیں ہویا رب نے ولایت سلب کر لیے کہ میرے اوس کا دربار ہوا نہ کرے وہ ولایت سلب ہوئی ہے زمین گیا ہے یہ گلی نالی <سؤال> دا کیڑا ہو کے میرے نو پک پک کرے گا گل میری لکھا ہے اس گل اشرف تھانوی بھی من گیا ہے اپنی کتاب اشرف لکھا ہے میں خواب دیکھا خواب درجی مداد اللہ مہاجر مکی قبر نظر آئیے کھلی ہوئی قبر اتو کبر حصہ ہوا میں دیوار اتبرلی دیوار لکھیا ہویا ہے سگے درے شاہ چیلا سو سگے سگے درے شاہ چیلا لکھا ہو جائے چملہ لکھا ہوئے جی اگر ربرب چاہتا کتا ربر انداز لگاؤ ایڈا ہوئے رب کا بلیے جڑا جن دا کپڑا ویخ کے کافر کلما پڑھ لیند جا اپنی بٹوانی وٹا سٹ کے سونا کلا سونے دا بنا چڈ ہے ج گوس پاک آپ کے دربار تو جو ہے ذرا زوکھ بولو نو سبان ساڈا پیر باپ فرماند سی سون او پیڑ پیر جم باہو وہ تو پنے لگ دے ترکے تو جو وجو子... ہے سجن وجن بلونا سبحان اللہ صبح سجنا کے دروے نہیں تسلیم نہ کرے آپ کی بلایت نو نہ بزرگ لوگ نے لکھے بزرگ لوگ فرما نے کوئی بننا بغداد بغداد دربار تے حاضری نہ دے رب لالمی دربار چشتی لوگ کرنے میں سا ملا چین Khwaja Muinuddin Chishti Ajmeri Chishti Ajmeri جدو میرے ماؤسم کبھی کلی ولی اللہ فرمایا میرا قدم ہر قدم ہر دی گردن تہ حضرت خاجا موجود چشتی پلایا آپ خورا سان دیا پہاڑیاں دی رب رب کر رہے آپ کے کنا رخواؤں اس پا کمی میران کی آواز پائی آپ نے دل سے ہاتھ رکھا لج لا تیرا قدم میری گردن میری تے بھی ہے میرے سر ہے بیئر، صاحب بیئر قلائے دل جواحر جواحر امام نے لکھیا اے، قلائے دل پاک دی سیرت, سیرت بڑی مستند کتاب لکھور خاجا الدین چشتی گوش باپ دارگا حاضر ستوجا دن ہزور دربار آپ کی خدمت ستوجا دن گزر گئے واپسی جان لگے لالا مینو عراق کا علاقہ میں مینو عراق کا علاقہ دےو آپ نے فرمایا عراق کا علاقہ میں آ آبو تین سو اللہ کا مقام ایڈا روت مار بلا لویل آپ نصیب فرمایا سجنا بڑے لوگ لوگ وڈے لوگ وتے پیسے مال دولت بنتے جڑے وڈے لوگار بھی واس دیا وار گل سناو جن سانو پتا لگے گا زمانے پیربار گریز کے چوڑے نن کے نہیں بنتے اگر راب دے ولی بن دینے عبدالقادر دے رہتے بن رہے کے بن دینے جرا ستہ مدنی تاجدار دے رہتے ٹورے آئے آقا نامدار دے رہتے ٹورے آئے کردار سون اللہ نے پیارے آدھا کردار کی میں دوندہ انہا دی زندگی کی میں دیون دیئے انہا دی صیرت پاک کی میں دیون دیئے اے میرے حد لیند غیبتہ تُ النازر اے کتاب اے السفینہ تُلقادریہ انہا دی اندر چار پتاب کتاب حدیث کا امام ہو اپنے یعنی اپنے زمانے اپنے زمانے دنیا منگی کو میں دی تاں کرنے ہو سکتا ہے بخش پروا چھوڑے گلاو ایسنا بولو نا سہان آج قوم دے سامنے ہر وقت فلم آنے ہر وقت وقت زمانے دے کجران یا گلانے تاہ کر کے انہوں انسانہ والی زنگی انسانہ والے طور طریقے بھول گئے اگرے نہ یاد یادنے اگرے نہ کل حین تے کاف راں کجران یا گلانے تاہ کر کے انسانہ میں جو انسانیت موک گئے ہر ایک سمجھ دائے میں اپنی زبان بھی چلاکی نال اپنی تیزی نال ہاں فنکاری اگلے اگلے گا سب ہو نفع بھی کر چھوڑ دے فائدہ بھی کر چھوڑ دے محمد فرما نے ختم تہو سلا سال خاص پاک پی خدمت کی جسم توجہ ہے سبان صاحب کبلا گل سنو تو بولو سبحان اللہ اللہ فرما سال آپ کے جسم شریفری شریف, شریف مکھی بیٹھی نہیں آپ کے کول پوچھا گیا جناب جسم مکھی کیوں نہیں بیٹھی جب سنے آپ نے فرمایا جن دنیا کی میل نہ ہوے آخرت نہ ہوے میں دنیا نو آپ نے محل فرمایا فرمایا آخرت شہد آخرت نو آپ نے شہد فرمایا فرمایا نہ ہو مکھی نہیں بیٹھ میرے گاؤں نے دسیا دل دیا نہیں رہ گئی ایسا صرف مولا دلبگار رہ گئے اسی کتاب لکھیا لکھ میرے گاؤں پاگ کی سیت پا کے آپ جہا دے بھی ملاقات چاندی میرا گاؤں ہاتھ نہیں سلام میرا گاؤں ہاتھ نہیں سلام پرماندے سنا تھکے تھکیا تھلے رکھ دو ادر تھلے رکھ وہ جدو اگلے تھلے رکھتے گاؤں اپنا رومال چاڑ کے پوری فرما پیسے اٹھا لینے دے اندر لنگر دے راہ مولا دے راہ خرچ کر چھوڑ اللہ دے راہ خرچ کر چھوڑو جو سجنا ج دل مولا نہ لایا ہو اگلی باری میں آپ ملفوظ آد شریف دیا یہ دنیا سپنی ہے اردو بڑی لگتی ہے روپیہ بڑی ٹھنڈ پہ بڑا سکون بڑا روپیہ میرے کول آ گیا ہے ہر سال مار آ بندیا کر کے بٹے لوگ سن حضرت پائے اجیت مستاب جی وار سرکار نے کبرا نماز نیتی جلدی سلام پھیرا اولا مرد کی لاجوالا بڑی لومی نماز پڑتے نا خلاف تو فرمایا یارو لگتا میرے گھر دیا ہے نماز فرمایا فرمایا تو میرے گھر لگتا میرے گھر ہے دنیا پی ہے نماز لذت نماز ارج کیسا دیکھنے سجے کبے کی گا ماری ماری ارد کی لجپا خالی نے کوئی شہ نہیں آپ نے پھر نماز تھی جلدی ڈال سلام پھیریا میں نہیں لگتا کوئی شہ ضرور ہے پہ مینو نماز دے درد سواد نہیں آ رہا مینو نماز درد لذت نہیں آ رہی سفا اٹھائی دیکھے نماز سواد نہیں آنا مینو نماز در سرور نہیں آن دینا سجنا تاں کر کے میرا گاؤں پاک میرا رضی اللہ آپ دسیا لہر نہ لہرا ٹکرائیاں جہاز ڈب گیا جدو میرے گاؤں ویرا نے سنے سنی سنی دل والی ماری فرمایا اللہ اللہ گل سنو قل سنو گلو جا گیا ہوں بن جانا ہے نا ممکن ہوں اج بن جانا اندر کا خیال Hey, اندر دا زراحق, اے دا من جاوے ناممکن ہے صرف طلب ہی دنیا رہ گئی سنا نا چلو کم از کم اندر آس امید بندہ رکھ لے دے دے جان سڈا دل دماغ بزرگ فرما نے شمار ہوتا ہے نیگی دارا ہو جائے تو بولو نہ سبحان اللہ اللہ آپ نے دل <سؤال> بل وی فرمایا الحمدللہ للہ تھوڑی دیر تو بعد پھر ڈیرنا دوڑتا ہوا ہوا دلچ پالا بیڑا جناب ڈبیا ڈبیا مولا نے اپنی قدرت مضبوط کتاب ڈبارہ آپ نے فرمایا الحمدللہ غلام سمجھ لگی جدو پیڑا ڈبیا فرمایا جی الحمد للہ کی وجہ ہے آپ نے فرمایا جدو میرے کن خبر پی ہے پیڑا ڈب گیا ہے میں میرا دل مولا دی یاد تو غافل نہیں دید تا فل تل ویخیا تھوڑا بےڑا پاو پانی سمندر چوب گیا ہے پر میرا دل مولا دی یاد تو غافل نہیں ہویا میں سوچیا ہے پے بےڑا ڈب گیا پر میرا دل تے مولا دیا مصروف میں اللہ مولا دیا مصروف مصروفا بیڑا ڈب گیا ڈب گیا پر آپ پرواہ نہیں ہوئی دل دل او مولا نہ لگیا ہوا دل دل دل بدل دل سے نگاہ رکھنی ہول بدلتے جنہ روپیہ نگاہ رکھنی لے جی ل جنا دل رکھنی ہونا شراب نے فرمایا راز ہے اے نے فرمایا جدوں پیرے ترن دی خبر آئی ہے خبر آئی ہے ڈیر سارا مال جڑا نقصان ہویا سی واپس ملن دی خبر آئی ہے میں جھٹ پٹ اپنے دل ول ویکھے اپنے دل ول نگاہ ماری ہے کہ خوشی دی خبر سن کے, خبر سون کے کہ دے میرا دل مولا دی یاد تو گا فیلتے نہیں ہویا مو مولا دیروف سی میں پڑھیا ہے مولا دیا تیلے کا بنا دیتا ہے دنیا کے جانتے غم نہیں دنیا دن سے خوشی نہیں اگر خوش ہوا ہے مولا کی یاد خوش ہو گیا جو ہے سجنا سونے اخلاق مسی سنو سنو فرمایا بکانا جلالاتی منزلاتی بس فرمایا رب نشانہ بڑی سن علم بڑا باوجود, باوجود ایڈیا بایو باکر بایو باکر رول کبی جب جا پلا سلامے فرمایا میرے غس کی سیر پہ آئے اچا بندہ ہو کے فرمایا آپ ہمیشہ سلام کردیا سلام ماری جی بڑی آئی آ جاوے بندہ آخر اگلا میم سلام کرے مینو سلام کری اگلا میرے بلا اگلا میرے اٹھ کے میں سجنا جنہوں نے بڑیاں شان دن کردار بھی بڑا آپ سلام کرن در آگات فرما سنجو یا فرمایا بچوں کے امریکہ بڑا ہوں ست فرما سنتراؤ فرما سن میرے نبی سرور سکار 여ا, او بندہ جن داڑی شریف جی داڑی شریف اسلام بچ ve چی ہو جوانی آئی اس حال کے اندر پہ ہو چٹی ہو گئی فرمایا ایسے چیٹی داڑی بابے دا احترام کرنا اے خود دا احترام کرنا اے گل لکھی کابے مہرے علی نے لکھی ہے اے گل لکھ کے فرموتے نے حدیث پا کے کیا مت والا تہار گا ایک بزرگ, ایک بزرگ رباہرائے گا میں فلاں فلاں کوئی گنا جرم نہیں جہے فرشتے پڑھ کے لے نے گھبرا جانے پتہ نہیں رب سونے پڑا خضب دا فیصلہ فرمانے کہ اللہ نے اندھے سامنے لکھی کتاب رکھیے ایک چور اُلٹا چتر چتر کی تھی جا رہے ہیں اپنے جرماتہ انکار کی تھی کھڑائے گا رب بڑا خضب چاہ جاوے گا میں محر علی نے فرمایا رب العالمین فرمائے گا اس پر جنت ہیں فرمایا میرے تاڑی ہے بابا میرے لیے فرماس میرے علی نو جنت لے جا سالی چالا جو بولو اللہ آپ قدر نے گاؤں دو مقصد ہوں ایک دی تربیت فرمانا جا گاؤں پاک میرا نال تربیت آلم کیا ہوا اور دوسرا دسرا دسرا اپنی تبازو اظہار فرمانا کیوں یہ مولا دی سفت ہے جدو بندہ کرے مولا نو بڑا خزم آئے بڑا جلال آزرگ فرما نے رب دربار تلوار چل رہی تلوار چل رہی ہے کٹیا جائے کے تذکرا گو اندر شاہ گو سال پانی پتی نے لکھا ہے فرمایا آ جڑا حکم ہوتا ہے وے گا آ جڑا حکا ہو فرمایا اندر اندر تین انج دیا گلا بندہ اپنے بچ پیدا کر لو اللہ دلی بن جائے گا حضور کیڑی گل میں حکا ہو سان کوئی منہ نہ آسان کسے نال بولتے نہیں اسان کسے نال گل کر میں اگ دہاڑ چکیا ہوا جنوب اگ دہاڑ چکا کے گم گھر گئے گم گم گے ربیاں دی خدمت میں دی کرنا تیسرا آخلا ہے میرے والو میریا دو نڑیاں نے ایک نڑی ٹکپر کھلوتی ہے دوسری نڑی ہاجی نال چکی ہوئی کپور نال کھلوتی ہے کھلوتی اندر اگ رکھی ہے جی جھک گئی ہے انہ کے چومیا جا جے ولی بننائی پھر خودار بن جا جے ولی بننائی پھر مخلوق خدا دا خدمت گزار بن جا حک دے ی ملے جیڑی تکبر کلوتی انگ آئی ہے جڑی چیگا منہ اسی طرح جڑا انسان تکبر کرے پالن پردھا بابے فرید وگو چو رب لال مین ان چوکھٹ نو بھی چما چڑ گل ساریاں اتنے گل روکنا انشاءاللہ شاء اس سلسلے چلاواں اللہ تعالیٰ سونا عمل دی تو نصیب فرما سب